ہم <متحدث> بونا بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ <متحدث> محمد کری بہندی نصیب رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ قرآن ڈاٹ کام الحمد للہ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 قالوا و و المدائن صدق اللہ آج کے درس کا آغاز ہم صورت العراف کی آیت نمبر ایک سو سے کر رہے ہیں قصہ وہی ہے جو پچھلے درس میں بیان ہوا یعنی حضرت مسا علیہ اسلام کا قصہ فرعون کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں آل فرحان کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ ماہر جادوگر ہے یہ حضرت مسی علیہ السلام کے بارے میں کہا حضرت مسا علیہ السلام کی دعوت حق کو انہوں نے باطل کی صورت میں ظاہر کیا اور ہر زمانے کے اہل باطل کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ عوام کو اہل حق سے متنسر کرنے کے لیے ان کے حق کو برے عنوان سے ظاہر کرتے ہیں جیسے آج مغربی میڈیا پردے کو دقیانوسیت سے جہاد کو دہشت گردی سے اور دین داری کو بنیاد پرستی سے مشہور کرتا ہے تو اسی طریقے سے حضرت مسا علی علیہ السلط اسلام کے حق کو انہوں نے شہر اور جادو کہا اور خود مسا علیہ السلام کو ساحر اور جادوگر کہنے لگے کہ یہ بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے یوریدر ان یخرجکم من نے یہ تمہیں تمہارے ملک سے تمہارے وطن سے تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے دنیا پرستوں کو دنیا پرستوں کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اپنے اقتدار کی ہوتی ہے اپنے کاروبار کی ہوتی ہے اپنی تجارت کی ہوتی ہے اور اپنے مال و دولت کی ہوتی ہے اس لیے انہوں نے میں سے مسا علیہ اسلام کے بارے میں بھی یہی سوچا کہ یہ شخص اقتدار پرست ہے کسی نہ کسی طریقے سے حکومت پر فائز ہونا چاہتا ہے ویسے بھی وہ عوام کو برغلانے اور صلی اللہ علیہ اسلام سے متنفر کرنے کے لیے ہر جھوٹ بولنے کے لیے تیار تھے اور یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کا کوئی بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو مشقت میں ڈال سکتا ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ موسا کی اصل نیت اور اصل مقصد تمہیں اقتدار سے باہر کرنا اور خود اقتدار پر قبضہ جمانا ہے فما ذات اپنے درباریوں سے کہا تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو کیا کیا جائے موسا کا کیا توڑ ہے کیا علاج ہے آلو ارج و افاہ فلم اس کے درباریوں نے کہا کہ فی الحال تو موسا اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو فوری طور پر کوئی ایکشن نہ لو فوری طور پر اس کے قید کرنے یا اس کے قتل کرنے کا فیصلہ نہ کرو اور شہروں میں اپنے ہر کارے بھیج دو اپنے نمائندے مختلف شہروں میں بھیج دو یا تو کبک الر علیم جو کہ وہاں سے ہر ماہر جادوگر کو لے آئے اس زمانے میں مصر کے اندر شہر کا جادو کا بڑا چرچا تھا پورے ملک کے اندر بڑے بڑے جادوگر پھیلے ہوئے تھے جنہوں نے اپنی اپنی دکانیں اور اپنے اپنے اڈے بنا رکھے تھے اسی واقعے کو اللہ پاک نے سورتحا میں بھی ذکر کیا ان الفاظ میں کال اجیت تنا لتوخنا من ارزینا بحری کا یا موسا نے کہا موسا کیا تم اپنے جادو کے زور پر ہمیں ہماری سرزمین سے ہمارے وطن سے نکال دینا چاہتے ہو جیسا جادو تمہارے پاس ہے ایسے ہی جادو ہم تمہارے مقابلے میں لے کر آئیں گے پج النا ببئی نہ تو ایسا کرو کہ ہمارے درمیان اور اپنے درمیان کوئی تاریخ متعین کر لوں لا نخلف ہوں نہ مکان سبا ہم بھی اور تم بھی اس تاریخ کی اور اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں اور جگہ بھی کوئی ایسی منتخب کی جائے جہاں دونوں فریقوں کے لیے آنا آسان ہے تو مساسلام نے فرمایا بہت اچھا مو یوم دینا عید کے دن ہم جمع ہو جائیں گے اس لیے کہ عید کے دن مجمع بھی زیادہ ہوتا ہے سلانہ جشن کا دن ہے سلانہ خوشی کا دن ہے تو عید کے دن ہم اکٹھے ہو جائیں گے وقت کون سا شرناس کے وقت وقت بھی مناسب یوں سمجھیں کہ نو سے گیارہ بجے کے درمیان کا وقت اس وقت میں عید کے دن ہم فلا اسٹیڈیم میں فلا میدان میں جمع ہو جائیں گے فتح ولہ پھر آؤ جمع اکی دہو سما پھر آپ نے پوری تدبیر کی اور پھر مقابلے میں آیا اور وہ تدبیر کیا کی کہ پورے مصر سے بڑے بڑے نامی گرامی جادوگروں کو اس نے اکٹھا کر لیا جادوگر آ کہتے کہتا ہے سہارا تو فرعون جادوگر فرعون کے پاس آ اور آ کر کہنے لگے ان لنا ان نحن الغالبین دیکھو ہمیں بھاری انعام ملنا چاہیے اگر ہم غالب آ اگر ہم نے جادو کے مقابلے میں موسا کو شکست دے دی تو ہمیں بھاری انعام ملنا چاہیے یہ فرق ہے نبوت کے درمیان اور غیر نبوت کے درمیان نبی کے درمیان اور جادوگر کے درمیان ویسے تو موجے اور جادو میں کئی اعتبار سے فرق ہے جادو جادوگر کا اپنا فیل ہوتا ہے معجزہ اللہ کا فیل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے جادوگر اور نبی کے درمیان صورت اور سیرت دونوں اعتبار سے امتیاز ہو جاتا ہے جادوگر کے چہرے پر نحوست نبی کے چہرے پر نور جادوگر کی سیرت میں ہرسو حبس شہوت پرستی اور گندے اخلاق اور نبی کی سیرت اعلی اخلاق کا نمونہ تو جادوگر نے جادوگروں نے معاوضے کی بات پہلے کی مقابلے کی بات بعد میں پہلے معاوضے کی بات کیا ملے گا یہ طے ہو جانا چاہیے جبکہ اللہ کا نبی جو سب سے پہلا اعلان کرتے ہیں وہ یہ کہ لوگوں لا الکم علیہ اجرا میں اپنی دعوت پر تم سے کسی قسم کا معاوضہ نہیں مانتا ان اجریہ اللہ اللہ رب العالمین میرا معاوضہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے میں تم سے کچھ نہیں مانتا اللہ کا نبی اپنی دعوت اپنی تقریب اپنی تبلیغ اپنی تدریس اپنی تربیت کا کوئی معاوضہ انسانوں سے نہیں مانتا جبکہ جادوگروں نے سب سے پہلے فرعون سے اسی چیز کا مطالبہ کیا کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو معاوضہ تو اچھا ملے گا نا فرعون نے جواب پھر اور ہاں معقول معاوضہ دوں گا مقرر اور تمہیں میرے مقربین میں داخل کر لیا جائے گا تمہیں اور کیا چاہیے اس مقابلے میں دوسرے کسی انعام کی حیثیت ہی کیا ہے سب سے بڑا انعام جو تمہیں ملے گا وہ یہ کہ تم میرے خصوصی لوگوں میں مقربین میں شامل کر لیے جاؤ گے اللہ اکبر یہاں سے یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر فرعون کا مقرب ہونا یہ کوئی انعام ہے اور اس کے خیال میں بہت بڑا انعام تو پھر اللہ کا قرب کتنا بڑا انعام ہے جنت اپنی جگہ جنت کی نیم اپنی جگہ بور اور غلمان اپنی جگہ دودھ اور شہد کی نہریں اپنی جگہ ہیروں جواہرات کی کانیں اپنی جگہ پھل اور پھول اپنی جگہ یہ ساری نیم اپنی جگہ لیکن ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں چنانچہ اللہ نے خود قرآن کریم نے فرمایا اکبر اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے اس سے بڑی چیز کوئی نہیں اور دوسری جگہ فرمایا ربی اللہ فوز العظیم اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا راضی ہو جانا اپنے بندوں سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس سے بڑا انعام اور اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت والوں سے پوچھے گا کیا تمہیں کسی مزید نعمت کی ضرورت ہے عرض کریں گے الہ العالمین وہ کون سی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں عطا نہیں فرمائی تو اللہ پاک اس دن اعلان فرمائیں گے کہ اے میرے بندو میں آج تم سے راضی ہو گیا ہوں اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا ناراضگی کا بات بند میں دنیا میں تو ہم اللہ کو ایک بار راضی کرتے ہیں سو بار ناراض کرتے ہیں تو پتہ نہیں کہ کس حال میں دنیا سے چلے جائیں اللہ راضی ہے یا ناراض ایک نیک عمل کر لیتے ہیں دس گنا کر لیتے ہیں نیک عمل چھوٹا سا گنا بڑے بڑے سے تو دنیا میں تو ہر وقت یہ خدشہ لگا ہوا یہ اندیشہ ستا رہا کہ کہیں ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے لیکن اللہ پاک جنتیوں کو یہ خوشخبری سنا دیں گے کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا تو جنتی یہ سمجھیں گے کہ سب سے بڑی نعمت تو اللہ پاک نے ہمیں آج عطا فرمائی ہے تو میرے بھائیو اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور مسلمان کی زندگی کا مقصد وہ اللہ کی رضا ہے اللہ راضی ہو جائے روزے کے حوالے سے بھی سن لیں آپ نے حدیث سنی ہوگی رمضان کا مہینہ ہے اس حدیث کا ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے اصوم و آنا اجزی بھی روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں اور ایک حدیث میں الفاظ یوں ہے آنا اجزا بھی روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں یعنی یہ جی نہیں کہ روزے کا بدلہ میں دیتا ہوں روزے کا بدلہ میں دوں گا جنت کی صورت میں جنت کی نعمتوں کی صورت میں یہ نہیں بلکہ یہ کہ روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں جو واقعی حقیقی معنوں میں روزہ رکھے گا میں اس کا بن جاؤں گا میری رضا اس کے لیے میں اس سے راضی ہو جاؤں گا تو بھائیو اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی نعمت اللہ ہم سے راضی ہو جائے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے یا میں نے نیک عمل ویسے نہ کیا ہو جیسے اللہ چاہتا ہے تو کہیں یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے مہاراج پھر نے کہا کہ اگر تم مقابلہ جیت گئے تو تم میرے مقربین میں سے ہو گئے اب جادوگروں نے ایت مسا علیہ السلام کو مقابلے کی دعوت دی تو حض مسا علیہ السلام نے مقابلے کے آغاز سے قبل انہیں حق کی دعوت دی اور انبیاء کا کام یہی ہے وہ لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام جیل میں ہے اور جیل کے ساتھی ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تو تعبیر بعد میں بتائی تبلیغ پہلے کی ہے دین کی دعوت پہلے دی ڈبلو ڈبلو ڈاٹران خیر کام ارباب مطفر رقن خیم القحار ہے میرے جیل کے ساتھیوں کئی خدا بہتر ہے یا ایک ہی خدا کی عبادت کرنا زیادہ بہتر ہے اب یہ توحید کی دعوت ہے دین کی دعوت تو دعوت پہلے تبلیغ پہلے اور تعبیر بعد میں تو امبیا یوں ہی کرتے ہیں کہ دعوت پہلے دیتے ہیں ہر مرحلے پر دعوت کو مقدم رکھتے ہیں تبلیغ کو مقدم رکھتے ہیں تو حیثی مسل اسلام نے بھی اتمام حجت کے لیے پہلے ان کو دعوت دی فرمایا جادوگرو تمہاری ہلاکت تمہاری خرابی اللہ پر جھوٹ نہ باندھو تم جانتے ہو تم جو پیش کر رہے ہو وہ جادو ہے میں جو پیش کر رہا ہوں وہ اور چیز ہے تم جانتے ہو جھوٹ نہ بولو اللہ پر اور جھوٹے کی طرف سے میرا مقابلہ نہ کرو تم بےآب کہیں اللہ کا عذاب تمہیں تباہ برباد نہ کر دے وقد منی اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے جب موسا علیہ السلام نے ان کو یوں دعوت دی تو تجبزم میں پڑ گئے شک میں پڑ گئے اس لیے کہ وہ جان گئے تھے کہ موسا اگر جادوگر ہوتا تو جادو کی بات کرتا چیس کی بات کرتا اور بڑے بڑے بول بولتا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا جادوگر اللہ کے ذکر کہاں کرتا ہے اور ایمان کی بات کہاں کرتا ہے آخرت کی بات کہاں کرتا ہے جھوٹ کی مزمت جادوگر کہاں کرتا ہے اور پھر ہے علیہ السلام کی صورت سیرت گفتگو تو سب کچھ دیکھ کر اور سن کر تو زبز میں پڑ گئے قرآن کہتا ہے فتنا ہوں بے نہ آپس میں اختلاف کرنے لگے مثر النجبہ اور خاموشی سے سرگوشیاں کرنے لگے لیکن ان میں سے بعد نے کہا نہیں بھائی ہم نے تو مقابلہ کرنا ہے ہم اس کو نبی نہیں مانتے انحاظان الاہران یریدان یہ دونوں جادوگر ہیں یہ تمہاری تہذیب و تمدن اور تمہاری روایات کو ختم کر دینا چاہتے ہیں تمہیں تمہارے اقتدار سے ملک سے محروم کر دینا چاہتے ہیں لہذا ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے تو اجمی اوقہ تما صفا اپنے دو پیچ سارے جمع کر لو اور پھر صف بنا کر آؤ اس شخص کے مقابلے میں اور کہنے لگے ایک دوسرے کو یاد رکھو بقد اپل ہل یوم صلا جو آج کامیاب ہو گیا جو آج جو آج, گیا جو آج غالب آ گیا وہ کامیاب جو آج غالب آ گیا وہ کامیاب یہ کون سی کامیابی تھی بھاری انعام پھر ان کی طرف سے بڑا انعام ملے گا ارے کامیاب ہو جائیں گے ہم اور کیا چاہیے لاکھوں دے دے گا ہمیں ایک دنیا پرست انسان کی تو سب سے بڑی سوچ یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے پیسہ ہاتھ آئے اور اس کے نزدیک کامیابی یہی پیسہ مل جائے تو کہنے لگے کہ آج جو غالب آ گیا وہ کامیاب ہو گیا تو اس لیے ڈٹ کر مقابلہ کرو اس کا اختلاف نہ کرو آپس میں میدان خالی نہ چھوڑو تو وہ جو تجدب کا شکار تھے وہ بھی خاموش ہو گئے پیسے کی بات سن کر انعام کی بات سن کر کامیابی کی بات سن کر وہ بھی خاموش ہو گئے اب وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے کالو یا موسا انما ان تلقیا ب انما ان نکونا نخن الملقین کہنے لگے اپنے آپ کو پر اعتماد ظاہر کرنے کے لیے پر اعتماد ظاہر کرنے کے لیے کہ اے موسا یا تو تم پہلے اپنی لاٹھی ڈالو اور یا پھر ہم پہلے اپنی لاٹیاں ڈالتے ہیں یعنی مقابلہ تو ہوگا ہم مقابلہ تو تمہارا کریں گے یہ بتاؤ کہ مقابلے کا آغاز کون کرے گا جیسے آج کل کرکٹ میں کہتے ہیں نا پہلی نیوز کون کھیلے گا تو پہلے تم اپنا کرشمہ اور شوبا دکھاتے ہو یا ہم دکھائیں انبیاء بڑے ذہین ہوتے ہیں اللہ کے نبی بڑے ذہین ہوتے ہیں حالات پر نظر رکھتے ہیں دشمن سے کیسے نمٹنا ہے اللہ کے نبی جانتے ہیں اللہ کے نبی ایسے سادہ نہیں ہوتے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حماقت معلوم ہو ایسا نہیں سادگی ہوتی ہے لیکن وہ سادگی اور انداز میں رہن سہن میں سادگی اور لباس میں سادگی کھانے پینے میں سادگی اٹھنے بیٹھنے میں سادگی لیکن دماغی سادگی نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ ایسے سادہ ہوں کہ لوگوں کی باتوں میں آ جائے البتہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ چرب زبان اور چلا انسانوں کی باتیں سن کر اور ان کی خساصت ان کی شرارت ان کی خباصت سمجھنے کے باوجود مربت کا مظاہرہ کرتے ہیں شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو خسیص لوگ منافق لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو بے بیوکوف بنا لیا جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیتے تھے مومن کی بات بھی سن لیتے منافق کی بات بھی سن لیتے تو بعض منافق کہنے لگے آپس میں الَّذِينَ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں بعض نے کہا یہ محمد تو کان ہے کان کان ہے یعنی جو کہو سن لیتا ہے اور آگے سے سر بھی ہلا دیتا ہے اللہ اکبر اب کوئی منافق آتا تو کہتا گھر میں بڑی سخت بیماری ہے میں جہاد میں نہیں جا سکتا حضور فرماتے ہیں اچھا کوئی کہتا والدہ بہت بری ہے خدمت کرنے والا کوئی نہیں اجازت دے والدہ کی خدمت کروں آپ فرماتے ہیں اچھا بہت اچھا اجازت تو آپ تو شرافت کی وجہ سے مروبت کی وجہ سے خاموشی ظاہر فرماتے لیکن منافق سمجھتے کہ میں آز اللہ ہم نے حضور کو بے وقوف بنا دیا میں نے ارد کیا کہ اللہ کے نبی بڑے ذہین ہوتے ہیں جب جادوگر نے کہا کہ موسا پہلے تم لاٹھی ڈالو گے یا ہم ڈالیں گے تو ہے تو موسا علیہ السلام نے فرمایا نہیں القو پہ تم ڈالو یہ مطلب نہیں ہے کہ مسا علیہ السلام جادو کو برحق سمجھتے تھے جائز سمجھتے تھے اس لیے فرمایا کہ تم ڈالو تم یہ کام کرو بعض لوگوں نے یہ اشکال کیا کہ موسا علیہ السلام کا یہ کہنا کہ تم جادو دکھاؤ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جادو جائز ہے اللہ. بعض لوگوں نے یہ اشکال کیا حالانکہ سیدھی سی بات ہے موسا علیہ السلام کا ان کو یہ کہنا کہ پہلے تم جادو دکھاؤ یہ اس لیے نہیں تھا کہ موسا علیہ السلام جادو کو جائز سمجھتے تھے بلکہ ایسے موسا علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ دیکھنے والوں کو ان کے ش دے کا اچھی طرح مشاہدہ ہو جائے جب تک مخالف کی دلیل سامنے نہ ہو اس وقت تک اس کا جواب صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا تو جب تک ان کا شوب دہ سامنے نہ ہوتا تو اس شوب دے کا باطل ہونا علیہ السلام کیسے ثابت کر سکتے تھے اس لیے فرمایا پہلے تم ڈالو لاٹیاں اپنی جو کرشمہ دکھانا چاہتے ہو دکھا دو فلم الق اللہ کہتے ہیں جب انہیں لاٹیاں ڈال دی سہارو آیونس تو جادو کے زور سے لوگوں کی نظر بندی کر دی لوگوں کی نظر بندی کر دی جادو کے زور سے گویا کہ حقیقت کچھ بھی نہیں تھی نظر بندی ایک ڈرامہ اور خیال بندی جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا الیہ من انہا تس ان کے جادو کے زور سے دیکھنے والوں کو یہ خیال ہوتا تھا دیکھنے والوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ لاٹیاں شام بن کر دوڑ رہی ہیں گویا کہ خیال ہوتا تھا حقیقت کچھ نہیں تھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے انتظام ایسا کیا تھا کہ لاٹھیوں کے اندر پارا بھرا ہوا تھا اور نیچے زمین کو گرم کیا گیا تھا جب گرم جگہ پر پارا بھری ہوئی چھوڑی گئیں تو وہ ایسے اچھلنے لگی جیسے کہ ہیں تو پورا میدان اب اس میں اور رسیاں اچھل رہی ہیں تو دور بیٹھے تماشائی جیسے میں بیٹھے ہوتے ہیں اب وہ تالیاں بجا رہے ہیں کہ وہ, وہ کمال کر دیا ہمارے جادوگروں نے عجیب کرشمہ دکھا دیا کہ پورا میدان وہ سانپوں سے بھرا ہوا تو فرمایا کہ جادو کے زور سے نظر بندی کر دی بس سر اور سب کو دہشت میں ڈال دیا اب سارا کے ایک سانپ دیکھ کر دہشت تاریخ ہو جاتی ہے اور جہاں پورا گراؤنڈ سانپوں سے بھرا ہوا ہو چھوٹے اور بڑے سانپ تو کیسی دہشت چھائے گی دیکھنے والوں پر تو سب پریشان دیکھ کر دہشت زدہ حقہ کے موسا علیہ السلام بھی وقتی طور پر خوف زدہ ہو گئے چنانچہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا موسا موسا موسیٰ موسیٰ نے اپنے دل کے اندر خوف محسوس کیا اللہ پورا گراؤنڈ سانپوں سے بھرا ہوا میں ان کا مقابلہ کیسے کروں گا اللہ نے فرمایا کو لاتخ اللہ ساتھ ہے اللہ نبی کے ساتھ ہے اللہ قدم قدم پر رہنمائی کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اے رہے ڈرو نہیں ان کا غالب تم ہی آؤ گے ان کو شکست ہوگی ڈرنے کی ضرورت نہیں جادو سے مت ڈرے باطل کی چکر چونک سے مت ڈرے آپ وہی پر ایمان رکھیں حقیقت پر ایمان رکھیں یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے دع اوقات بڑے مخلص لوگ بھی وقتی طور پر وقتی طور پر باطل کی چکا سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کیسے مقابلہ ہوگا جیسے آج امریکہ کا باطل مغرب کا باطل پوری دنیا پر چھائے ہوا ہے تو ایک احساس کیسے ہوگا کیسے مقابلہ کریں گے اس کا کیسے مسلمانوں کو اسلام کو غلبہ ملے گا اللہ اکبر بستر ہبو سب کو دہشت میں ڈال دیا بچا سل عظیم اور بہت بڑا جادو دکھا دیا انہوں نے اوہنا الا موسا ان ہم نے موسا کی طرف وحی کی اے موسا تم اپنی اپنی لاٹھی ڈال دو تلق تمہاری لاٹھی ان کے گھڑے ہوئے شوتے کو نگل جائے گی چنا کے موسا علی اسلام نے لاٹھی ڈالی تو ان کے گھڑے ہوئے شوب دیکھو کو لاٹھی نے نگلنا شروع کر دیا عربی زبان میں تلقف کا معنی ہوتا ہے تناب السرآ کسی چیز کو جلدی سے لے لینا جلدی سے پا لینا پکڑ لینا تو ضروری نہیں ہے کہ تلقف کا معنی نگلنا ہی ہو ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اتنا بڑا اجدہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے تو اس اجدہ نے ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا کھانا شروع کر دیا اور دیکھتے دیکھتے میدان صاف ہو گیا لیکن نگلنے کا مانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کریں مقصد یہ کہ کچھ ہی دیر میں یہ ظاہر ہو گیا کہ موجودہ کیا ہے اور جادو کیا سب کو پتہ چل گیا یہ موجہ وہ جادو فواق الحق اللہ فرماتے ہیں حق کا حق ہونا ظاہر ہو گیا اور جو رچایا تھا وہ نابود ہو کر رہا اس کا باطل ہونا ثابت ہو گیا پہ منالی کا بندو وہ لوگ وہیں ہار گئے اور زلیل ہو کر رہے سہرت ساجدھی اور شاہر جادوگر سجدے میں گر پڑے عربی زبان کے اعتبار سے لفظی معنی یہ بنتا ہے اور جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا گیا یہ نہیں معنی بنتا کہ سجدے میں گر پڑے اصل معنی بنتا ہے جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا گیا گویا کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں خود سجدے میں نہیں گرے کسی نے ان کو سجدے میں گرایا تھا تو گرے اور وہ کون تھا اللہ سجدے میں گرانے والا اللہ اور پھر یہ بھی ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد حق ظاہر ہونے کے بعد اتنی تیزی سے وہ سجدے میں گرے کہ لگتا تھا کہ سجدے میں گئے نہیں سجدے میں ان کو ڈال دیا گیا ہے کتنی تیزی سے گئے جیسے کسی نے دھکا دے دیا ہو اتنی تیزی سے سجدے میں گئے وہ شہرت ساجدین سجدے میں ڈال دیے گئے بعض روایات میں آتا ہے کہ مقابلے سے پہلے فرعون نے جادوگروں سے سوال کیا ماں سنا تم کیا تیاری کر کے لائے ہو موسا کے مقابلے کے لیے کیا تیاری کی ہے کالو قد املنا سہرن لا یوٹی سہارت الحر الارض ہم نے ایسا جادو تیار کیا ہے کہ روئے زمین کے جادوگر اس جادو کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ امر مینا ان يَكُونَ اَمْرًا مِنَ فَإِنَّهُ لا تا قسل ہاں لیکن اگر کوئی آسمانی چیز ہوئی تو پھر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس کے مقابلے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اگر تو کوئی زمینی چیز ہے تو زمین پر بسنے والا کوئی جادوگر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اگر ہمارے مقابل کے پاس کوئی آسمانی چیز ہوئی تو اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے تو جادوگروں نے کہا کالو آ منا رب کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر رب موسا بہار موسا اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے فوراً اعلان کر دیا ہم ایمان لے آئے اعلی پھر اون آمن تم بھی قبل پھر اون نے کہا کیا تم موسا پر ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر مجھ سے پوچھا بھی نہیں ارے میرے ملازم ہو کر میرے نمک خار ہو کر میری رعایا ہو کر وہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا ارے میرے بندے ہو کر میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے مکرتموہ فی المدینہ یہ کال ہے جو تم نے اس شہر کے اندر چلی ہے یہ کوئی گٹھ جوڑ معلوم ہوتا ہے تمہارا آپس میں ایک تدبیر معلوم ہوتی ہے لگتا ہے کہ تم نے پہلے سے آپس میں طے کر لیا تھا موسا کے ساتھ کہ ہم ظاہری طور پر شکست تسلیم کر لیں گے اور تمہیں غالب کر دیں گے اور پھر ایمان قبول کر لیں گے لگتا ہے یہ ساری گھڑی ہوئی کہانی ہے پہلے سے طے شدہ کہانی ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ موس علیہ السلام نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جادوگروں کے سردار سے کہا اتنی بھی ان غلبتوں کا اگر میں تم پر غالب آ گیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے مجھ پر تو اس نے کہا تھا ل آپ یگلی بہو سہرون ل ان گلب تنی